لا ولاء قوط الّ الضیم بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ صلی اللہ محمد والِ محمد واج الفرج و مجمعین والانہ داہی مجمعین جب ہم کسی کو ظلم دباؤ یا کسی بہت شدید مخالفت کے سامنے بظاہر خاموش دیکھتے ہیں یا کسی کو محاذ سے دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے हم. عام طور پر تو یہی آتا ہے کہ شاید وہ ڈر گیا ہے بالکل ہم فوراً اسے بزدلی سمجھ لیتے ہیں کیا یہ محض ڈر اور کمزوری کی علامت ہے یا پھر مطلب اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی گہری حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے جسے ہم عام نگاہوں سے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں آج ہم اسی بظاہر متضاد نظر آنے والے نظریے کا آ, ایک بہت گہرا فکری جائزہ لیں گے دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو یعنی صدیوں سے سیاسی اور مذہبی مفکرین کو الجھاتا رہا ہے اصل میں نا انسانی ذہن چیزوں کو صرف بلیک اینڈ وائٹ یعنی دو خانوں میں بانٹ کر دیکھنے کا عادی ہے۔ ہاں ہمارے لیے گری ایریا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو انسان میدان جنگ میں سینہ تان کر کھڑا ہے اور اگر نہیں کھڑا تو بس اس نے بزدلی دکھاتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہم ان دونوں کی درمیان جو ایک انتہائی پیچیدہ اور آم, گہری حالت ہوتی ہے نا جسے اہل دانش حکمت کہتے ہیں اسے سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ और हैरत अंगीज बात तो यहीं से शुरू होती है आज की हमारी इस फिक्री नशिस्त की बुनियाद سید جہان زیب آبدی کا ایک نہایت چشم کشا مضمون ہے جو آ, ان کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کا حصہ ہے جی بہت زبردست کتاب ہے ہمارا مقصد تشیوں کی سیاسی حکمت عملی اور خاص طور پر یہ جو تقیہ اور قیام کے درمیان ایک انتہائی نازک ام, ایک منطقی توازن ہے نا اسے سمجھنا ہے یہ کوئی تاریخ کی پرانی کتابوں کا باب نہیں ہے بلکہ یہ ایک زندہ فکری نظام ہے جو قیادت اور عوام کے رشتے کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے صحیح اور اس میں موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے ہاں ہاں اور چونکہ مسلمس نے اس نظریے کو واضح کرنے کے لیے جدید ریاستی فیصلوں جیسے ایران کی حالیہ خارجہ پالیسیوں کی مثالیں بھی دی ہیں تو ہم بھی خالصتاً یعنی ایک غیر جانبدار طالب علم کی حیثیت سے مصنف کے اس تجزیے کو ڈیکوڈ کریں گے یعنی ہم کسی خاص ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر رہے بالکل نہیں تاکہ کسی بھی خاص سیاسی نظریے یا حکومت کی توثیق کیے بغیر اس کے پیچھے موجود فکری دلائل کو م, ان کی بالکل اصل شکل میں سمجھا جا سکے تو شروع کرتے ہیں یہ علمی دیانتداری کا ایک بنیادی تقاضا ہے کیونکہ جب ہم اس سطح کی فکری بحث کرتے ہیں تو تمام تر تعصبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے مصنف نے اس مضمون میں جس خوبصورتی سے تکیا کی اصل روح کو بیان کیا ہے وہ ہماری یعنی بہت سی روایتی سوچوں کو سیدھا چیلنج کرتا ہے وہ کیسے دیکھیں عام معاشرے میں تکیہ کو محض جان بچانے کے لیے خاموش ہو جانے یا آ, ڈر کر اپنے عقیدے کو چھپا لینے کا نام سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے تو پھر اصل حقیقت کیا ہے کیونکہ اگر یہ محض خاموشی نہیں ہے تو کیا اسے ہم ایک طرح کی پسپائی کہہ سکتے ہیں نہیں مصنف اسے پسپائی نہیں کہتے بلکہ وہ اسے ایک انتہائی درجے کی حکمت عملی پر مبنی ضبط قرار دیتے ہیں مطلب فکشیا اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں تقیہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین کی اساس مومن کی جان اور حق کے تسلسل کو آ, ایسے حالات میں محفوظ رکھا جائے جہاں حق کا کھلا اظہار فائدے کے بجائے ایک ناقابل تلافی نقصان لے آئے اچھا یعنی یہ کمزوری نہیں بلکہ دور اندیشی ہے بالکل یہ ایک دور اندیشانہ بصیرت ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقیہ کوئی ایسا کھلا اجازت نامہ نہیں ہے جسے جب دل چاہا جہاں دل چاہا استعمال کر لیا اس کی باقاعدہ پانچ کڑی شرائط ہیں ذرا ٹھہریں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے جسے مسلحت پسند افراد اپنی بزدلی چھپانے کے لیے استعمال کر سکیں بالکل بھی نہیں تو ان شرائط کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے جی پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک حقیقی اور یقینی خطرہ موجود ہو حقیقی خطرہ جی یعنی جان مال آبرو یا پورے دینی نظام کو سنجیدہ اور بڑا نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو اگر یہ صرف انسان کا اپنا وہم ہے یا دباؤ بہت معمولی نوعیت کا ہے جسے برداشت کیا جا سکتا ہے تو وہاں تقیہ کا سہارا لینا جائز نہیں میں سمجھ رہی ہوں یعنی محض تنقید کے خوف یا کسی معمولی سماجی دباؤ پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تقیہ کر رہا ہوں اور دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط ہی دراصل وہ ترازو ہے جو پورے نظام کا توازن قائم رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تقیہ کے نتیجے میں حق کی جڑ نہ کٹ رہی ہو یعنی بنیادی اصول قربان نہ ہو بالکل یعنی اگر آپ کی خاموشی سے باطل اتنا طاقتور ہو جائے کہ حق کا نام و نشان ہی مٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اس مقام پر تقیہ حرام ہو جاتا ہے یہ نقطہ تو سیدھا تاریخ کے اس عظیم موڑ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے کربنا میں قیام کا فیصلہ کیا بے شک کیونکہ اس وقت یزید کی بیت کا مطالبہ محض ایک سیاسی دباؤ تو نہیں تھا نا بلکہ وہ دین کی بنیادوں پر براہ راست حملہ تھا اگر وہاں خاموشی اختیار کی جاتی تو حق ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا کیا میں درست سمجھ رہی ہوں آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام اسی دوسری شرط کی عملی اور روشن ترین تشریح ہے اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ تقیہ وقتی اور محدود ہو یعنی یہ نہیں کہ بس مستقل خاموشی اختیار کر لی جائے ہاں یہ کوئی دائمی حالت نہیں ہو سکتی جس میں قوم ہمیشہ کے لیے سو جائے اور پھر چوتھی شرط کا تعلق خالص انسان کی نیت سے ہے نیت کس حوالے سے انسان کی نیت صرف اور صرف دین اور حق کی حفاظت ہونی چاہیے نہ کہ اپنی کرسی دولت یا ام, ذاتی مفاد کو بچانا اگر نیت میں ذرا سا بھی ذاتی لالچ آ جائے تو وہ تقیہ نہیں بلکہ نفاق اور موقع پرستی کہلائے گا میرے خیال میں یہ چوتھی شرط سب سے کٹن ہے کیونکہ انسان کے لیے خود کو دھوکہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آ, وہ دین کے لیے مصلحت سے کام لے رہا ہے جب کہ اصل میں وہ اپنا عہدہ بچا رہا ہوتا ہے اور آخری شرط کیا ہے پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ حق کو بچانے کا کوئی اور متبادل راستہ موجود نہ ہو مطلب اگر کسی اور طریقے سے کسی دوسری حکمت عملی سے دین کو بچایا جا سکتا ہے تو تقیا صرف آخری آپشن کے طور پر ہی قابل قبول ہوگا صحیح ان شرائط سے واضح ہوتا ہے کہ عوام عموماً دیکھیں دو انتہاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو وہ ہر حال میں ہر جگہ ٹکراؤ کے حامی بن جاتے ہیں یا پھر ہر موقع پر مصلحت کا لبادہ اوڑھ کر جمود کا شکار ہو جاتے ہیں یہ شرطیں تو بظاہر بڑی کڑی ہے اگر ہم اسے शतरंज की बसात की तरह देखें तो बसात पर जब एक मुंझे खिलाड़ी को नजर आता है कि बादशाह को खतरा है तो वो कभी किसी प्यादे को कुर्बान कर देता है या अपने किसी बड़े और ताकतवर मोहरे को वकती तौर पर दो कदम पीछे हटा लेता है बिल्कुल ऐसा ही है اب جو شخص کھیل کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا کھلاڑی خوفزدہ اختیار کر رہا ہے لیکن وہ وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پورے کھیل کو جیتنے کی ایک گہری حکمت عملی ہوتی ہے یہ تمثیل بالکل موضوع اور حقیقت کے قریب ترین ہے کھیل میں پیچھے ہٹنے کا مقصد ہار ماننا نہیں بلکہ اپنا اگلا وار زیادہ بھرپور انداز میں کرنا ہوتا ہے مصنف نے اسی اصول کو جدید سیاست پر منتبک کرتے ہوئے Uh, ایک مثال دی ہے کون سی مثال وہ ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کا ذکر کرتے ہیں جسے جے سی پی او اے کہا جاتا ہے اس پورے عمل کے دوران وہاں کی اعلیٰ قیادت نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی جسے ہم اردو میں نرم بہادری کہہ سکتے ہیں نرم بہادری یہ لفظ نرمی اور بہادری تو بظاہر ایک دوسرے کی زد محسوس ہوتے ہیں یہ تضاد کیسے حل ہوتا ہے یہی تو تقیہ کی اصل روح ہے دیکھیں شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کے تحت قیادت نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے اور بعض عارضی پابندیوں کو قبول کرنے کی اجازت دی اور ظاہر ہے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ہوگی بالکل عوام کا ایک مخصوص جذباتی طبقہ اسے پسپائی سمجھ رہا تھا लेकिन हकीकत में कयादत ने तरीका और इजहार में नरमी दिखाई मगर अपने बुनियादी उसूल यानी जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई के मुस्लिम हक उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटी यानी इजहार में लचक थी मगर उसूलों पर चट्टान जैसी इस्तकामत जी हाँ बिल्कुल यही बात है तो चलिए इस गुत्थी को जरा मजीद सुलझाते हैं جب ہم جدید ریاستوں اور بین الاقوامی سیاست کے اصولوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو معاملات سراسر مفادات پر چلتے ہیں مطلب بین الاقوامی تعلقات کی اس بے رحم دنیا میں اخلاقی اصولوں کی کیا گنجائش ہے جدید بین الاقوامی سیاست میں نا ایک بہت نمایاں نظریہ ہے جسے سیاسی حقیقت پسندی یا ریئلزم کہا جاتا ہے اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا جنگل ہے جہاں ہر ریاست کو صرف اپنی بقا اور آ, طاقت کے توازن کی فکر کرنی چاہیے جسے ہم ریل پالیٹک کہتے ہیں بالکل اس طرز سیاست میں اخلاقیات عدل اور نظریات کو یعنی پسے پش ڈال دیا جاتا ہے اور ہر فیصلہ صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ریاست کا مادی اور فوری مفاد کس چیز میں ہے یعنی اگر کسی کمزور کو کچلنے میں ریاست کا فائدہ ہے یا کسی ظالم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے حکومت مضبوط ہوتی ہے تو جدید سیاست کے نزدیک یہ بلکل درست اقدام ہے جی ہاں جدید ریاستی پالیسیاں اسی بے رحم اصول پر چلتی ہیں لیکن مصنف واضح کرتے ہیں کہ اس کے بالکل برعکس شیعہ سیاسی فکر میں فیصلوں کا محور محض زمینی مفاد نہیں ہوتا بلکہ آ... فیصلوں کی بنیاد ہمیشہ حق پر رکھی جاتی ہے تو کیا مفاد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مفاد کو سرے سے بھلا دیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ مفاد کو ہمیشہ اصول عدل اور اخلاقی حدود کا پابند رکھا جاتا ہے لیکن عملی سیاست میں جہاں تختوتاج کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ طاقت کے بجائے خالص حق کو ترجیح دی گئی ہو اس کی سب سے روشن اور بڑی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت ہے اچھا وہ کیسے دیکھیں جب ظاہری خلافت ان تک پہنچی تو وہ ایک انتہائی کٹھن دور تھا انہیں بہت سے قریبی اور بظاہر خیرخا مشیروں نے مشورہ دیا کہ ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے شام اور دیگر علاقوں کے ان ظالم اور بدعنوان گورنروں کو وقتی طور پر عہدوں پر بحال رہنے دیں جو پچھلے ادوار سے قابض تھے Hmm, یہ تو خالص مفاد پرستانہ اور عملی سیاست کا مشورہ تھا نا تاکہ وقتی طور پر حکومت کو مضبوط کیا جا سکے اور بظاہر اپنی کرسی مضبوط کرے اور پھر بعد میں ان سے نمٹ لے بالکل لیکن امام علی علیہ السلام نے اس مشورے کو سختی سے مسترد کر دیا کیوں کیونکہ ان کے نزدیک ظلم اور ظالم کے ساتھ وقتی سمجھوتا بھی ایک یعنی اصولی شکست تھی انہوں نے مفاد پر حق کو ترجیح دی چاہے اس کے نتیجے میں انہیں بعد میں طویل جنگوں کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑا مگر ذرا ٹھہریں یہاں تاریخ کا ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم مکی زندگی کے تیرہ سالوں میں شدید ترین ظلم پر صبر کرتے ہیں پھر صلح ہدیبیہ کے موقع پر ایک ایسا معاہدہ کرتے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے بالکل خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح اور پھر وہی رسول خدا جب مدینہ میں ریاست قائم کر لیتے ہیں تو بدر اور احد کے میدانوں میں حق کے دفاع کے لیے باقاعدہ جنگ کرتے ہیں کیا رسول خدا کا صلیح ہدیبیا میں وقتی مفاد کو دیکھنا اور امام علی علیہ السلام کا گورنروں کو نہ ماننا بظاہر ایک دوسرے سے متضاد نہیں لگتا اگر ستی نگاہ سے دیکھا جائے تو تضاد لگتا ہے لیکن گہرائی میں اتریں تو یہ اعلیٰ ترین الہی بصیرت ہے وہ کیسے دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہر حال میں حق کا قیام تھا مکہ میں مسلمان تعداد میں کم تھے وہاں اگر کھلی جنگ چھیڑ دی جاتی تو پورے دین کے ختم ہونے کا خطرہ تھا لہذا وہاں خاموشی اور تربیت کا راستہ اپنایا گیا یعنی وہاں تقیہ کی شرائط پوری ہو رہی تھی بالکل سلح ہدیبیہ بظاہر ایک پسپائی لگ رہی تھی مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس سلحے نے اسلام کو پرامن ماحول میں پھیلنے کا وہ موقع دیا جو جنگوں میں نہیں ملا تھا اور مدینہ میں جب طاقت اور ریاست میسر آ گئی تو بدر وہد میں ظالم کا ہاتھ تلوار سے روکا گیا ہاں اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ اصول ایک ہی تھا یعنی دین اور حق کی بقا صرف حالات کے مطابق طریقہ کار بدل رہا تھا اصول ہمیشہ مستقل رہتا ہے اور جو حکمت عملیہ ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے یہ بات ذہن کے بہت سے دریچے کھول رہی ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کا صلاح کرنا تاکہ امت خونریزی سے بچ سکے یا پھر امام رضا علیہ السلام کا عباسی خلیفہ معمون کی طرف سے پیش کردہ ولی عہدی کو کڑی شرائط کے ساتھ قبول کرنا یہ سب اقتدار کی حوص یا خوف کا نتیجہ نہیں تھا ہرگز نہیں بلکہ یہ اہل بیت کے موقف کو مختلف حالاتوں میں مختلف طریقوں سے دنیا تک پہنچانے کا تسلسل تھا اصول کبھی نہیں بدلا صرف میدان اور حالات کے لحاظ سے طریقہ بدلا آپ نے اس تمام تاریخی بحث کا بالکل یعنی درست نچوڑ نکالا ہے لیکن اس سب کے بعد ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جی پوچھئے جب اصول مستقل ہے تو وہ کون سا پیمانہ ہے وہ کون سے محرکات ہیں جو ایک معصوم امام کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کب انہیں م, خاموشی توڑ کر تلوار اٹھانی ہے क्या ये कोई अंदरूनी इ्हाम है या इसका कोई वाज़े और ठोस मैार मौजूद है इसका बहुत वाज़े और दो टोक मयार खुद अमीरमुमिन इमाम अली अलीसलाम ने अपने मशहूर खु़बा शक्षकिया में बयान फ़रमाया है अच्छा उन्होंने क़याम की तीन इलाही शराइ बताई हैं जो महर दौर के लिए एक अटल फ़ार्मूला है पहली शर्त नुसरत करने वालों और मददगारों की क़ीर तादाद का मौजूद होना सही यानी अफ़राधी कुत दूसरी क्या है دوسری شرط یہ ہے کہ باشعور اور علم والے افراد موجود ہوں جن کے ہونے سے حجت تمام ہو جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی بھوک کا اس ناقابل برداشت حد تک بڑھ جانا کہ معاشرہ خود تبدیلی کے لیے تڑپ اٹھے تو جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہیں ہوتی جی جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ایک الہی قائد پر سکوت اختیار کرنا لازم ہو جاتا ہے یعنی قیام کا فیصلہ کسی چوراہے پر کھڑے جذباتی ہجوم کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا الٰہی قیادت یہ نہیں دیکھتی کہ کتنے لوگ جوش میں آ کر نعرے لگا رہے ہیں بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ ان کی صفوں میں فکری شعور استقامت اور خالص نیت کتنی ہے بالکل آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی اسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپنے ایک صحابی سدیر سیرفی کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مشہور ہے وہ جس میں بکریوں کا ذکر ہے جی ہاں بالکل امام نے ایک ریون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ان چند بکریوں کی تعداد کے برابر بھی مخلص اور سچے مددگار ہوتے تو ہم پر خروج کرنا لازمی ہو جاتا تو کیا وہاں واقعی اتنے کم لوگ درکار تھے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ الٰہی قیادت کوئی جادو یا اکیلے معجزے نہیں کرتی اسے ایک باشعور قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مخلص افراد ان چند کی تعلق کے برابر بھی نہیں تھے اگر الہی قیادت کو ایک باشور اور تیار قوم کی ضرورت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ام, امام مہدی علیہ السلام کی طویل غیبت محض کسی ظالم حکمران کے ڈر کا نتیجہ نہیں ہے کیا یہ دراصل ہماری اپنی عدم امادگی کا آئینہ ہے یہ ایک انتہائی تلخ مگر یعنی سچی حقیقت ہے غیبت کا فلسفہ دشمن کے جسمانی خوف سے کہیں بڑھ کر امت کی عدم اہلیت اور فکری ناپختگی کا اعلان ہے یہ تو بہت گہری بات ہے دیکھیں روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کے لیے 313 خالص باعمل اور با حکمت اصحاب درکار ہیں یاد رہے یہ محض گنتی کا کوئی عدد نہیں ہے یہ ایک کڑے معیار کی بات ہے اور اگر وہ آ جائیں اور ہم تیار نہ ہوں تو اگر امام ایک ایسی قوم کے سامنے آ جائیں جو ذہنی فکری اور عملی طور پر حق کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاری نہ ہو تو تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی سابقہ آئمہ کی طرح انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور چونکہ وہ زمین پر اللہ کی آخری حجت ہیں ان کی شہادت کا مطلب الہی نظام کی حتمی ناکامی تصور ہوگا جو اللہ کی منشا اور حکمت کے بالکل خلاف ہے تو مسئلہ قیادت کے دالل ہونے میں نہیں مسئلہ تو عوام کی صفوں میں ہے مصنف کے مطابق عوام کے اندر آخر ایسی کون سی بڑی خامیاں موجود ہوتی ہیں جو مطلب اتنے بڑے الہی نظام کا راستہ رو کے کھڑی ہیں مصنف نے عوام کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے تین بڑی خامیوں کی نشاندہی کی ہے سب سے پہلی خامی عوام کا فکری انتشار ہے فکری انتشار یعنی سوچ کا واضح نہ ہونا جی ہاں عوام ایک طرف تو نظام کی تبدیلی اور انقلاب کے بلند وانگ نعرے لگاتے ہیں لیکن جب اس تبدیلی کا عملی آغاز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر کوئی معاشی سماجی یا عالمی نباؤ آتا ہے نا تو وہ ان نتائج سے خوفزدہ ہو کر فورن پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان کی سوچ میں کوئی پختگی اور تسلسل نہیں ہوتا اور دوسری خامی کیا ہے دوسری خامی ہے غیر متوازن جذباتیت ہاں یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کسی بھی واقعے پر فوری جوش پیدا ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں لیکن یہ جوش عقل اور حکمت کے تابع نہیں ہوتا اور جیسے ہی جدو و جہت تھوڑی لمبی ہوتی ہے یا کوئی قربانی مانگتی ہے تو وہ سارا جوش غبارے کی ہوا کی طرح نکل جاتا ہے اور مایوسی پھیل جاتی ہے بالکل درست فرمایا آپ نے اور پھر تیسری اور سب سے خطرناک خامی ہے سیاسی شعور کی کمی سیاسی شعور کی کمی وہ کیسے عام لوگ نا سیاست کو کہانیوں کی طرح صرف ہیرو اور ولن کے سادہ خانوں میں دیکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ عالمی سطح پر دباؤ کس طرح کام کرتا ہے ریاست کے پیچیدہ ڈھانچے کیا ہوتے ہیں اور طاقت کے اصل مراکز کیسے فیصلے کرتے ہیں وہ تو بس راتوں رات, رات معجزے کا انتظار کرتے ہیں بالکل وہ معجزاتی تبدیلی کے خواب دیکھتے ہیں اور اگر قیادت کوئی تدریجی حکمت عملی اپنائیں تو اسے بزدلی سمجھنے لگتے ہیں یہ تو بالکل قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے مشابعت رکھتا ہے جب وہ عرض مقدس کے قریب پہنچے تو قوم نے الٹا موسا علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں بالکل یہی مثال ہے حالانکہ وہ قوم فرعون کے ظلم سے نجات پا چکی تھی مگر ان کے ذہنوں میں وہ فکری اور اخلاقی بلوغت نہیں آئی تھی جس کے نتیجے میں انہیں چالیس سال تک صحرا کی خاک چھاننی پڑی صحیح موسا علیہ السلام موجود تھے الٰی پیغام موجود تھا مگر مخلص اور باشعور پیروکار غائب تھے اسی لیے الہی نظام کا نفاذ ملتوی ہو گیا اگر میں اسے آج کی دنیا کے حساب سے دیکھوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی کے پاس دنیا کا سب سے بہترین جدید ترین اور بے عائب کمپیوٹر پروگرام موجود ہو جسے ہم الہی حکومت کا نظام کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اس سے ایک ایسے پرانے خستہ حال اور آ, وائرس زدہ بنیادی ڈھانچے یا آپریٹنگ سسٹم پر چلانے کی کوشش کرے جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے زبردست مثال ہے اگر ہم زبردستی وہ جدید ترین پروگرام इस पुराने निज़ाम पर चलाएंगे, तो क्या होगा सारा निज़ाम क्रैश कर जाएगा इसमें इस जदीद प्रोग्राम का कोई कसूर नहीं है असल ज़रूरत इस पुरानी मशीन को यानी इस माशरे को अपग्रेड करने की है ये एक इंतहाई जाम तमसील है जब क़यादत का फ़िक्री मैार और माशरे के शूर की, की सतह आपस में मेल ना खायना तो उसका नतीजा तसादुम और तबाही की सूरत में ही निकलता है तो फिर इस तात्तुल का हल क्या है اگر معاشرہ فی الحال اس جدید الہی نظام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا ام, قیادت محض انتظار کرتی رہے گی اس طویل تاخیر کا حل کیا ہے اور ہم سب کی بطور قوم کیا ذمہ داریاں ہیں دیکھیں الہی قیادت نے کبھی جمود کو قبول نہیں کیا جب ایمائے معصومین خصوصاً امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ادوار میں یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ امت اقتدار کی بھاری ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھی تو انہوں نے اپنا ہدف حکومت کے فوری حصول کے بجائے تربیت انسان پر مرکوز کر دیا یعنی انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی بالکل انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں شاکٹ تیار کیے سائنسی اور فقی علوم کو منظم کیا تاکہ مستقبل کے لیے ایک باشعور اور فکری لحاظ سے طاقتور امت تیار کی جا سکے وہ صرف منتظر نہیں تھے بلکہ اس قوم کی تربیت کر رہے تھے جسے اصل میں انتظار کے تقاضے پورے کرنے تھے اور آج غیبت قبرا کے اس طویل دور میں جب امام پردے غیبت میں ہے تو معاشرے کی تربیت کا یہ بھاری فریضہ کس کے کندھوں پر عائد ہوتا ہے غیبت قبرا کے اس دور میں یہ ذمہ داری معاشرے کے صاحب علم اور متقی فقہا پر عائد ہوتی ہے صحیح فقی کا پہلا فرض صرف ظاہری حکومت کے قیام کی کوشش کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل کام امت کو ذہنی اخلاقی اور فکری طور پر بیدار کرنا ہے تاکہ جب بھی الہی نظام کا ظہور ہو تو یہ معاشرہ اسے قبول کرنے اور ام, اس کا دستو بازو بننے کے قابل ہو تو عملی طور پر یہ تبیلی کیسے لائی جائے مصنف سید جہانزیب آبدی نے اس حوالے سے کیا ٹھوس اور عملی راستے تجویز کیے ہیں مصنف نے اس مقصد کے حصول کے لیے چار انتہائی اہم عملی اقدامات تجویز کیے ہیں سب سے پہلا قدم تعلیمی نظام اور نصاب میں بنیادی تبدیلی ہے تعلیم کے بغیر تو واقعی کچھ ممکن نہیں جی ہمیں ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو صرف رٹے رٹائے الفاظ اگلنے والی مشینیں پیدا نہ کرے بلکہ طلباء میں تنقیدی سوچ پیدا کرے اخلاقی قوت کو اجاگر کرے اور معاشرتی ذمہ داری کا ایک گہرا احساس جلائے یہ بات بالکل منطقی ہے کیونکہ جس ذہن میں تنقیدی شعور ہوگا وہ پروپگینڈے یا وقتی جذباتی نعروں کا آسانی سے شکار نہیں ہوگا اور دوسرا قدم دوسرا اہم ترین قدم معاشی انصاف کا قیام ہے دیکھیں جب تک معاشرے میں شدید غربت محرومی اور معاشی استحصال موجود ہے نا وہاں نظریاتی اور فکری تبدیلی کے بیج نہیں اگ سکتے ہاں خالی پیٹ تو انسان نظریے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا بالکل تو مقامی اور کمیونٹی کی سطح پر معاشی خود انحصاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ناگزیر ہے اور تیسرا قدم اس کے بعد تیسرا قدم ثقافتی اور فکری محاذ ہے یعنی ادب صحافت اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کا انتہائی مثبت اور بامقصد استعمال ہمیں ایسے بیانیے تشکیل دینے ہوں گے جو فرقہ وارانہ اور سطحی جھگڑوں سے بالا تر ہو کر خالص انسانی ہمدردی عدل اور ایثار کی بات کو عام فہم زبان میں لوگوں تک پہنچائیں سوشل میڈیا تو آج کل ویسے بھی سب سے بڑا ہتھیار ہے اور چوتھا بڑا قدم کیا ہے چوتھا بڑا قدم ہے معاشرتی کونسلوں یا شراعی نظام کا قیام یعنی گراس روٹ لیول پہ کام جی لوگوں کو مقامی سطح پر اپنے مسائل کے حل اور فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے تاکہ وہ عدل و انصاف کو صرف کتابوں کی حد تک نہ پڑھیں بلکہ روزمرہ زندگی میں عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کریں اگر ہم اس پوری تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کھوکھلے جذباتی نعروں کے سہارے مزید آگے نہیں بڑھ سکتا ہم محض ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے یا سوشل میڈیا پر اپنا وقتی جوش دکھا کر اس عظیم الہی نظام کو زمین پر نافذ نہیں کر سکتے بالکل درست یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہمیں خود کو عقلی فکری موشی اور اخلاقی طور پر اس قابل بنانا ہوگا اپنا وہ بنیادی خاکہ مضبوط کرنا ہوگا تاکہ جب حق کا وہ عظیم پرچم لہرائے تو ہمارا معاشرہ اس کی چھان تلے کامیابی سے کھڑا ہو سکے اس گفتگو نے واقعی بہت سے تاریخی اور سیاسی پہلوؤں کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے بے شک ہم نے یہ سمجھا کہ تقیا کوئی ڈر یا کمزوری نہیں بلکہ ایک انتہائی درجے کی اسٹریٹجک بصیرت ہے وہ بصیرت جو اصولوں کو بچانے کے لیے راستے اور طریقے بدلتی ہے ہم نے دیکھا کہ مفاد پر مبنی اس جدید دنیا میں اسلامی طرز سیاست کیسے ہر حال میں مفاد کو حق اور اخلاقیات کے تابع رکھتا ہے اور ہم نے شرائط کو بھی سمجھا ہاں ہم نے یہ جانا کہ الہی قیادت صرف ظلم دیکھ کر تلوار نہیں اٹھاتی بلکہ اس کے لیے کڑی شرائط اور باشعور عوام کا ہونا لازمی ہے اور سب سے بڑھ کر آ, ہم نے اس تلخ عیقت کا سامنا کیا کہ غیبت کی یہ طویل تاخیر کسی بیرونی خوف کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے فکری انتشار خوکلی جذباتیت اور سیاسی شعور کی کمی کا آئینہ ہے اور جب تک ہم تعلیم معاشی عدل اور فکری تربیت کے ذریعے اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے تب تک کسی بھی الہی نظام کا نفاذ ممکن نہیں یہ سب ہم پر منحصر ہے یہ ایک ایسا سچ ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے ہم سب اپنی محفلوں میں اپنے روزمرہ معاملات میں اکثر یہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے والا وہ نجات دہندہ آخر ابھی تک کیوں نہیں آیا دنیا ظلم سے بھر چکی ہے تو وہ کب آئیں گے لیکن کیا یہ معاشرہ کیا ہم سب مل کر کبھی تنہائی میں یہ سوچنے کی زحمت کرتے ہیں کہ اگر وہ آج ابھی اسی لمحے ہمارے سامنے آ جائیں تو کیا ہم اپنی موجودہ فکری بلوغت اپنی استقامت اور اپنے اخلاص کے ساتھ ان کے ان مخلص ترین ساتھیوں کی صف میں کھڑے ہونے کے اہل ہیں یا خدا نہ خواستہ ہمارا شمار بھی تاریخ کے ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے محض جوش میں آ کر نعرے تو بہت لگائے لیکن جب کڑے امتحان کا وقت آیا اور جب حق کو بچانے کے لیے قربانی مانگی گئی تو انہوں نے پیٹھ دکھا دی ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी इज्तमाही और इन्फ़रादी ज़िम्मेदारी का तयन करेगा